تو ہے جو نظام ہست شرقین کی طرف سے مدا ہے نانا سلو کو جب ٹھکرا دیا گیا سبھا میں ان شب کا اضالہ کیا جائے گا شب کا ایک ایک کر کے رد بلی کیا جائے گا رد بلی کیا جائے گا جس سے شفیع غالب کی نفی ثابت ہوگی اس سلسلے میں امبیا ملائکہ, ملائکہ کے بہانے جو جو شبہات وارد کیے گئے ان کا رد کیا جائے گا اس لیے سورہ سبا کے دو حصے ہوں گے پہلے حصہ میں انبیاء اور جنات کے بارے شبہات کا رد ہے انبیاء اور جنات کے بارے شبہات کا رد ہے اور دوسرے حصہ میں ملائکہ کے بارے سبا میں آیات توحید پانچ ہیں طریقہ تبلیغ سات ہیں اور دلیل نقلی ایک ہے اور دلیل وق ایک ہے آخر میں جواب و سوال پر صورت مکمل ہوئی درمیان میں شکوا جات بھی بمائے جوابات کے مذکور ہوئے ہیں سورت کی ابتدا آیات توحید سے کی جا رہی ہے کار سازی کی تمام صفات خاص ہیں اللہ کے لیے الزی لہو مافسما وات و ماحفل ارض وہ ذات جس کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی طرح حمد کے تمام کمال اسی کے لیے ہوں گے آخرت میں کیوں؟ وہی گہرے علم والا ہے اور وہی ہر ذرہ کی خبر رکھنے والا ہے جانتا ہے جو کچھ داخل ہے زمین میں خزانے بارش کے قطرے دفینے مردے جو کچھ داخل ہے زمین میں وہی جانتا ہے تو یہ قبروں پہ کشف قبور والے جھوٹے ہوئے نا جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو جاننے والا کون ہے وہی اللہ ہی ہے تو یہ قبروں پہ بیٹھ کے گھوڈ ماتے نکالنے والے سور یہ کچھ بھی نہیں جانتے جھوٹ موٹ ہوتا ہے سب اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے حیوان ہو گئے انگوریاں ہو گئیں دھاتیں ہو گئیں علماس ہیرے ہو گئے چشمے ہو گئے وما یون سے لو منسما وما یا اور جو اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے ملائکہ ہو گئے کتابیں ہو گئیں رزق کی مقدار ہو گئی بجلیاں ہو گئیں شہاب ثاقب ہو گئے جو کچھ اترتا ہے اوپر کی جہت سے گمایا اور جوفیا اور جو کچھ چڑھتا ہے بیچ اس اوپر والی جیحت کے فرشتے ہو گئے بندوں کے اعمال ہو گئے گرد و غبار اور دھویں ہو گئے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ وہ الرحیم الغفور وہی سب سے زیادہ ہمیشہ ان مہربانی والا ہے الرحیم صفت مشبہ ہے انمٹ مہربانی والا اور الغفور ہد درجے کا گناہوں کو دبا دینے والا اب شکوا آ گیا کافر کہتے ہیں قطن نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت آپ جواب دیں بالکل آئے گی بلا مجھے خدا کی قسم ہے آئے گی تمہارے پاس اور آئے گی عالم الغیب کی طرف سے ربی عالمل غیب ہے کیا مطلب بلا و ربی مجھے قسم ہے اپنے رب کی جو عالم الغیب ہے ضرور آئے گی تمہارے پاس نئی چھپ سکتا اس سے کوئی وزن ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا سب کچھ جو ہے فی کتاب مبین اللہ کے علم میں موجود ہے لتا کو اس کی علت یہ علت ہے لتا کی ضرور آئے گی تمہارے پاس تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور کھانا بھی بڑی عزت کا ہوگا اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عجد کرنے کے لیے کہ وہ تھکا دیں اللہ کی آیات کو اپنے خرافات اور جھوٹھی حکایات روایات اپنے بکواسات کے ذریعے الائے کلحم عذاب رجن علی ان کے لیے عذاب ہوگا ذلت کا علی من جو دردناک ہوگا قرآن کی صداقت دلیل نقلی کے ساتھ ویر لذی ن ات العلمزی ان سے المر ربے کا خوب سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس کو جو اتاری گئی ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہو وال یہ میرا سچ ہی سچ ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ال السرات العزیز الحمید یہ قرآن والی کتاب جو ہے یہ عزیز حمید والے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے شکوا, شکوا کافر کہنے لگے آؤ برادری کے لوگوں ہمارے مذہبی بندوں تمہیں ایک بات بتائیں کیا ہم خبر دیں تم کو ایک ایسے مرد کی جو ہمیشہ یونبی کو خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تم مزک تم چیٹڑے بن جاؤ گے کل مزک ہر ذرہ تمہارا جو ہے وہ چیٹڑا اور مٹی بن جائے گا کل مزک انکم کو خلق جدید تاکہ تم پھر البتہ نئے سرے سے پیدائش کے اندر لائے جاؤ گے افطرا اللہ کزبن بھی جنا کیا اس نے گھر لیا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ یا اس کے دماغ کے پردے ٹھیک نہیں یوں کہتے ہیں بل اللہ اللہ یوم جواب شکوا ان میں سے کوئی وجہ ہی نہیں ہے صرف یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان آخرت کے ساتھ نہیں رکھتے وہ ہمیشہ اس عذاب میں ہی رہیں گے اور دور کی گمراہی کے اندر رہیں گے یہ تو پیچھے سے شکوا آ رہا ہے وکال اللہ کا <رُوح> یہ اسی شکوہ کی ایک جز ہے کلام انہی بے ایمانوں کی ہے اللہ کی نہیں تخویف دنیاوی افلم کیا انہوں نے سوچ کے نہیں دیکھا طرف اس آبادی کے جو ان کے سامنے گزری ہے وما خلفهم خلف جو ان کے پیچھے آ رہی ہے منسما والارض آسمان اور زمینوں سے جو کچھ ان کے لیے اتر رہا ہے ان نشا نقص بے اگر ہم چاہیں تو تھسا دیں ان کو زمین میں یا پھینک دیں اوپر اس کے ٹوٹا آسمان کا تاکہ اسی کے اندر بھی بہت بڑی دلالت ہے ہر بندے کے لیے جو زد سے پاک ہے مگر ضدی لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں والد آتا ہے نا داود امنہ فضل پہلے شبو کا جواب جو حضرت داوود کے موجات سے شبو پڑتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شفیع قہری ہیں وہ جبرن اپنی محبت اور دل لگی کی وجہ سے اللہ سے چاہے تو بات منوا سکتے ہیں وجیہ آدمی ہے شفاعت بالوجاہت بھی شفاعت بالمحبت بھی تین قسم کی شفاعتیں تھیں نا کون کون سی فضل الہی نازل ہوا پڑھا نہ پڑھا برابر ہوا شفاعت بل شفاعت شفات شفاعت بالمحبت اپنی طاقت کے بل پر کسی سے بات منوا لینا شفاعت بل ہے اپنی وجاہت اور بزرگی کی وجہ سے بات منوا لینا شفاعت بالوجاہت ہے اپنی محبت اور لاڈ پیار کی وجہ سے بات منوا لینا شفاعت بالمحبت اس لیے داود علیہ السلام کے اندر یہ تینوں قسم کی شفاعتیں تھیں کیونکہ بہت بڑے بڑے کارنامے اس کے ہیں اس کا جواب شروع ہو رہا ہے دیا ہم نے داود کو اپنی طرف سے زائد حق سے فضل کس کو کہتے ہیں جو حق اور اسباب سے بالا تر ہو جب اسباب نہیں تھے بڑے سے بڑا سبب تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ اس کے اندر شفی ہونے کی طاقت ہوتی وہ طاقت نہیں تھی بلکہ ہم نے اپنے فضل سے دیا جو کچھ دیا یا لو بی باہو ہم ہی نے کہا تھا پہاڑوں کو کہ دہرایا کرو تم ساتھ اس کے تسبیح کو و تیرا اور پرندوں کو بھی ہم نے حکم دیا تھا وہ اللہ لہ الحدیدہ اور نرم کر دیا تھا تو ہم نے کیا تھا اس کے لیے لوہے کو اس کی اپنی چیز کیا تھی سب سے زیادہ یہی ہونا چاہیے تھا بقول تمہارے مشر کو کہ اس کے اندر کوئی وجاہت ہے یا اس کے اندر کوئی قوت ہے یا اس کے اندر کوئی اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کو دل لگی ہے مجبور ہو کے وہ دیتا ہے نہیں ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے فضل کے ساتھ کیا تھا اور فضل جو ہے وہ اسباب سے بالا تر ہوتا ہے اسباب کے ماتات ہوتا ہی نہیں انعمل سابقات ہم نے اس کو حکم دیا تھا اپنے طور پہ حکم دیا تھا امر ہو انعمل ہم نے حکم دیا تھا کہ بنایا کرو ہو بکتر سابقات لوہے کی چادریں بنا کے تاکہ جنگی مشقوں کے اندر وہ کام آئے وہ قدر فی سر دے اور ہلکے ان کے اندازے کے مطابق رکھے کرو قدر اندازے کے مطابق رکھو پھر سردے ان کے ہلکے ٹھیک ٹھیک ان کے بناؤ وہ صالحا مگر یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے سب کچھ لے کر پھر اس کو پچا جاؤ نہ وہ صالحا لہن نیک کرنے پڑیں گے بما تعملون بصیر میں ویسے خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم عمل کر رہے تو اب بتاؤ کہ داود علیہ السلام میں کون سی قوت یا وجاہت یا محبت تھی جس نے اللہ کو اللہ کی دین پر اللہ کو مجبور کر دیا ہو اللہ نے تو محض اپنے فضل سے کیا ہے ولی سلیما نرحا شہر ہوا شہر دوسرا شبو سلیمان علیہ السلام کے حالات سے پڑتا تھا اور اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے کام میں لگا رکھا تھا ہوا کو صبح کا اس کا سیر ایک مہینے کے برابر ہوتا تھا شام کا اس کا سیر مہینے کے برابر ہوتا تھا اصل نہ لہو اینل اور بہا دیا تھا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا اینل کیترے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہم نے کیا ہم نے کیا وینل جنے اور جنات میں سے وہ ایسے تھے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے مگر کس وجہ سے بے ربی اس کے رب کی اجازت سے اس کے حکم سے اگر اللہ اجازت نہ دیتا اپنی مرضی سے تو وہ سلیمان بےچارا کیا کر سکتا تھا وَمَنْ مِنْ عَنْ عَمْرِنَا پھر امر بھی ایسا کیا تھا کہ جو سر کھینچے گا ان جنوں میں سے ہمارے حکم سے ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نزک ہومن عذاب سہر چکھائیں گے اس کو عذاب جلا دینے والا ہاں تو اس کے سامنے کام کون سے کرتے تھے یا ملو نہ لہو من محربا و تما بنایا کرتے تھے اس کے لیے جس طرح وہ چاہتا تھا اونچی اونچی عمارتیں و تماشیلا اور بڑے عجیب عجیب فوٹو اور تصویریں بنایا کرتے تھے تامبے سے شیشے سے پتھروں سے وہ جیفان کل جوابے اور بڑے بڑے ہاؤس بنایا کرتے تھے <تصفح> <تصفح> مثل پیالوں کے جفانن پیالے کل جوابے ہاؤس پیالے اتنے بڑے بڑے بنایا کرتے تھے امیک قسم کے معلوم ہوتا تھا یہ ہاؤز بڑا ہے کدورن راسیاتن اور دیگے بنایا کرتے تھے راسیات میخوں کی جنس کی مضبوط مگر ہم نے ان کو بھی کہہ دیا تھا اے ملو آ لا دا مضبوط اے ملو آ لا کام کیے جاؤ او علیہ اسلام کی اولاد میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان پر تو الٹا میں نے شکر واجب کر دیا تھا اگر کسی شفات کی وجہ سے ہوتا تو ان پہ شکر کرنا ہم کیوں لاگو کرتے وہ من علم عباد یا واقعی بہت کم لوگ ہیں میرے بندوں میں سے جو الشکور شکور جو زیادہ شکر کرنے والے ہوں تھوڑا تھوڑا شکر تو مشرق بھی کرتے ہیں نا اشکور زیادہ شکر کرنے والے ہوں اب جنات کی طرف سے جو شبھ پڑتا تھا اس کا جواب پس جب کہ فیصلہ کر دیا ہم نے اوپر اس کے موت دینے کا ملا موت ہی نہ اطلاع دی ان کو ان جنوں کو اس کی موت پر اللہ دا بت مگر وہ دیمک اور گن کا کیڑا تلو منسا تھا وہ چرتا رہا تھا اس کی لاٹھی کو فلما خرا پس جب کہ وہ گر پڑے تبین تل تو کھل گئی بات جنوں کے لیے کہ کاش اگر وہ ہوتے جانتے غیب کو تو نہ ٹھہرے رہتے اتنی دیر عذاب ذلیل کرنے والے میں ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ تو سال کا عرصہ بیت چکا ہے کہ حضرت سلیمان موت کی حالت میں ہیں کام سنا تن کام پورا سال کھڑے رہے ہیں اس سوٹے اور لاٹھی کے سہارے پر اور محراب کی عبادت خانے کی دیواروں کے سہاروں پر ہمیں اگر پتہ چل جاتا تو معلوم ہوا کہ ہمارے آج ڈھول کا پول بھی کھول گیا لوگ پہلے سمجھا کرتے تھے کہ جنات یہاں بیٹھ کے عرب کی خبریں دیتے ہیں لاہور کی خبریں دیتے آج پتا چل گیا کہ ایک دیوار کے پردے کے پیچھے کا ہمیں پتا نہیں چل سکا جن کو اپنے حال भी पता नहीं نہیں وہ سفارشی کیسے ہو سکتے ہیں تخویف دنیا میں خدا کی کسم تھا اس سبا کے اندر فی مسا نہم ان کے گھروں میں ان کی رہائش گاہوں میں آیتوں بہت بڑی علامت تھی جنتان نے ان یمین و شمال وہ آیت کون سی تھی آیت مبدل من ہو جنتان بدل ہے یعنی دو باغ تھے دائیں طرف بھی شہر کے اور بائیں طرف بھی تو ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کھاؤ ہمت کرو تمہارے رب کا رزق ہے مگر شکر کرو اس کا بلدتن طیبتن یہ شہر بہت بڑا ستھرا شہر ہے پیرس بنا ہوا ہے وہ رب غفور اور رب تمہارا جو ہے وہ بڑا گناہوں کے بخشنے والا ہے کھاؤ پیو فارضو چنانچہ اللہ کے شکر کرنے سے انہوں نے منہ پھیر لیا فرسلنا بھیج دیا ہم نے اوپر ان کے سیلل ایرا میں ایسا سیلاب جو ارم تھا بند توڑ دینے والا سیلاب کے بند کو توڑ دینے والا سیلاب ہم نے بھیجا وہ بدل کے بدلے ایسے دو باغ دیے جو, خمتن جو تھے کڑوے پھل والے وہ اصلن اور لئی اور جھاؤ کے درخت دیے وہ من امن سدر کلیلن اور کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بیری کے درخت بھی دیے جن کے کانٹے اتنے ہوتے تھے کہ اس کا پھل بھی اتارنا مشکل ہوتا تھا ناشکری کے بدلے اللہ نے اپنی نعمتیں چھین لی ان سے زالے کا یز نہ ہوم بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اے سبا والوں کی طرف تقریباً تیرہ پیغمبر آئے تھے مسلسل اور ان کو یہی کہتے تھے کہ تم اتنی بڑی فراوانی اور فرحت کی عیش میں ہو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو انہوں نے تمام پیغمبروں کو جٹھلایا اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف نسبت دی تو اللہ نے ان سے ساری وہ نعمتیں چھین لی جز نا بے مفارو اے کافرون نعما اللہ کی نیم تو کا چوکے انہوں نے نا شکری کی تھی اللہ نے یہ بدلہ ان کو دیا وہی اللہ کفور مگر اس قسم کی بدلے ہم دیا کرتے ہیں تو انہی لوگوں کو جو ہاتھ درجے کے نا شکرے ہوتے ہیں وجہ النا بے نہ اور بنا دیا ہم نے درمیان ان کے اور درمیان دوسری بستیوں کے وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت ڈال رکھی تھی او ملک شام کی بستیاں طور سا... پہ نظر آنے والی بستیاں وقدر نافی ہے اور ہم نے مقدر کر رکھا تھا ان بستیوں کی طرف آمد رفت کو لوگ سیر سیاحت کے لیے ادھر آ جا سکتے تھے بڑے کھلے راستے ہم نے رکھے تاکہ آنے جانے والے ہلاک شدہ قوموں کا منظر بھی دیکھیں اور کچھ عبرت بھی حاصل کریں سیرو فی لیا لیا رات کو بھی سیر کرو وہ دن کو سیر کرو کوئی ڈاکے ڈکیتی کی واردات نہیں ہوگی آم نیم بے خوف و خطر ہو کے کرو فقالو اس وقت وہ کہنے لگے ربنا بنا بائد بہنا اسفارینا اب ٹھنڈے دودھ کو پھوکے دے رہے ہیں اتنے بڑے عجیب عجیب طور پہ ان کو باغات دیے کہ شام تک اگر وہ چلتے جاتے تو باغات ختم نہیں ہوتے تھے دھوپ کا نام و نشان نہیں نظر آتا تھا اس روڈ پہ چلتے ہوئے دونوں طرف سے باغ کی چھاؤں کے اندر چلتے تھے اتنی فراوانی اور اتنا جنت نما ان کا وہ راستہ اور مسکن بنایا ہوا تھا مگر ناشکر لوگ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا اے اللہ دور بنا دے ہمارے سفروں کو باعد بین اسفارنا ہم سفر کریں تو دور دراز کا سفر ہو یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے گھر کے علاقے میں ہم چل رہے ہیں کیونکہ میرے باغات ہیں میرا سبزہ ہے میری سیرابی ہے شادابی ہے اور یہ کچھ کہہ کہ کے انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ بس بنا دیا ہم نے ان کو میریاں کہانیاں کہانیاں بنا دیا بعد میں لوگ آنے والے ان کی کہانیاں کہا کرتے تھے کہ کتنے بد نصیب لوگ تھے حتیٰ کہ وہ چار بھائی تھے اصل سردار وہاں کے ایک غسان تھا ایک انمار تھا ایک جزام تھا ایک ازود تھا یہ چاروں کے چاروں بھائی یوں بچھڑے ایسا علاقہ ان کا تباہ و برباد ہوا کوئی یمن کی طرف دوڑ گیا کوئی اور تہامہ کی طرف دوڑ گیا حجاز کے جنگلوں میں چیخ چیخ کے مر گیا مزک نہ ہوم کل مزک رسان تھا انمار تھا جزام تھا ازود تھا یہ چاروں بھائی تھے ایک باپ کے بیٹے تھے مگر ان کے چیچڑے اڑا کے رکھ دیے اللہ کے کہار نے یہ عزب جو تھا یہ امان چلا گیا جزام جو تھا وہ تہامہ چلا گیا انمار یسرب کی طرف دوڑ گیا غسان شام کی طرف دوڑ گیا ایک کے ساتھ دوسرا نہ مل پایا ان کو الگ الگ کر کے اللہ کریم نے تباہ و برباد کر دیا جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان کا اتفاق بھی اللہ ختم کر دیتا ہے بلکہ کٹھے رہنا سہنا بھی ختم ہو جاتا ہے انفیزال کل آیات البار شکور تاکہ کس میں بڑیا آیات بڑیاں عبرت کی نشانیاں ہیں مگر اس کے لیے ہیں جو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا آدی ہو جس کا فکر آلہ ہو لیکل سببارن ہر حوصلہ مد کے لیے اور شکورن جو ہر ہر قدم پہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ خدا کی قسم ہے سچا کر بکھایا ابلیس نے ان پر اپنا گمان کو ان پہ جو گمان تھا وہ آخرکار ہی نکلا اس نے جو کہا تھا لوگ اجمعین یہ بالکل اغوا ہی ہو گئے نام اپنے علاقے سے فتبعو ہو اس کے پیچھے چل پڑے بج اس ٹولی کے جو مومنین میں سے تھے ن لو علئی پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر اللہ نے قادر کیوں ہونے دیا وما ماکا نل علیہ جواب نئی طاقت اس شیطان کی اوپر ان کے من سلطان کہ کوئی زور دکھا سکے کوئی حجت دکھا سکے مگر اللہ علام صرف اس لیے ہم نے ہونے دیا تاکہ ظاہر کریں ہم نالام ذکر لازم ارادہ اللہ نالام صرف اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ایمان ہے آخرت کے ساتھ ممن ہوا منحافی شکن اس بندے سے ممتاز ہو جائے جو اس مت کے معاملے میں شک کے اندر ہے وہ کا لا کل اور رب تیرا ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا ہے پھر آیت توحید آ گئی تو فرما دے بلاؤ ان کو الزینظ ہم اللہ ظام تو اصل میں یوں تھا کوزین ظام تم مندون فرماؤ بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ سفارشی ہیں ایسے سفارشی جو مندون یہ صفت ہے ایسے سفارشی جو اللہ کے بغیر ہیں بلاؤ لا نہ نہیں وہ مالک وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اور نہیں ہے ان کے لیے ان زمین و آسمان کے درمیان کوئی حصہ قطرے جتنا وما مال ہوں من ذہین اور نہیں ہے اللہ کے لیے ان میں سے کوئی امداد کرنے والا ولا اور نئی نفع دے سکتی کسی سفارشی کی سفارش اس کے سامنے اسی کے لیے ہی کام آ سکتی ہے جس کے لیے اللہ از خود اجازت دے دے حتا از ان کہ دن قیامت کے جب فیا جب کہ گھبراہٹ دور کر دی جائے گی ان قلو ان کے دلوں سے چاہے وہ ان کے سفارش ہوں یا یہ خود مشرق ہوں سفارش طلب کرنے والے اس وقت ایک دوسرے سے کہیں گے کالو ماضا کالا رب کم اس وقت ایک دوسرے سے کہیں گے او یار بتاؤ کیا کہا ہے ابھی ابھی اللہ کریم نے تو جواب میں یہ کہیں گے اللہ حق کا بالکل سچ کہا ہے اللہ کریم نے کیوں وہ کبی وہی سب سے بلند ذات والا ہے اور بڑا ہے اس کی بڑائی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس واسطے حدیث میں آتا ہے اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں الکبریادائی اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ برائی جو ہے یہ میری چادر ہے جو شخص بھی میری برائی والی چادر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو سلیل کر کے رکھ دوں گا وہ العلی کبیر ذات کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اور صفت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے کلمئی ارضو کو کمن توحید ورض آئی تو کمن سماوات ورض تو فرما دے کون ہے جو رزق دے رہا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے وہ بھی جواب تو دیں گے مگر ان سے پہلے تو خود جواب دے کل اللہ ہے وہ اندن ہم یا تم یہ دیکھا جائے گا کہ اسی مذہب پہ کون ہے ہم ہیں اللہ ہن ہدایت پہ یا تم ہو او فی زلال مبین ہم ہیں کھلم کھلا گمراہی میں یا تم ہو کیوں مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ کبی اس مسئلے کو ماننے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہدایت پہ ہو یا ہم ہدایت پہ ہیں کلّا تس الما اجرمنا طریقہ تبلیغ تو فرما دے اگر وہ کہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں تم جو وہاں بھی ہو تم ہدایت پہ نہیں ہو تو پھر آپ یوں تبلی کنے لا تس الما اجرمنا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر جھگڑتے بک بک کیوں کرتے ہو کیوں اس لیے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ لا لاتس الماں اجرمنا نہیں پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو ہم جرم کر رہے ہیں ولا ما تعملون اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس سے جو کچھ تم کام کر رہے ہو دوسرا طریقہ تبلی کل یجمع بین ربنا رب نا فرما دے کرے گا درمیان ہمارے رب ہمارا اس کے بعد کھول دے گا فیصلہ کھول دے گا منہ بند فیصلہ درمیان ہمارے حق سچ کے ساتھ وہی ہے کھولنے والا اور جاننے والا پھر طریقہ تبلیغ کل ارونی اللہ زینا الحق تم بھی تو فرما دے دکھاؤ مجھے اللہ زینا الحق تم بھی وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے ملا دیا ہے تم نے ساتھ اللہ کے شریکوں کو کل ہرگز نہیں کوئی ہو تو دکھا سکے قطن نہیں ہے بل هو اللہ العزیز الحکیم ہو اللہ العزیز الحکیم وہی متصرف ہے کارگاہ عالم کا وما ارس اللہ کا اللہ کا فت العض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر رسول ہوگا بھی صحیح تو ایک تو یہ ہے کہ ان پڑھوں کے لیے رسول ہے ہمارا اس کی رسالت میں کوئی حصہ کوئی واسطہ نہیں ہے اور اول تو بات یہ ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہو کے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں پیدا بھی ہوا یہاں پلا پوسا بھی صحیح یہاں کی چیزیں کھاتا بھی ہے شادی بھی کرتا ہے سودا سلب بھی خرید کرتا ہے پھر اس پہ موت بھی آ جائے گی جس طرح ہم پہ موت آئے گی اتنے بڑے بڑے لینڈ لوگ ہیں ہمارے اندر ان میں سے کسی کو اللہ نے پسند نہیں کیا رسالت کے لئے جب بشر ہی کو پسند کرنا تھا تو پھر ہم بھی تو آخر بشر ہیں بہرحال یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے اللہ کریم اس کا جواب دے کے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں وَمَا کا۔ نہیں بھیجا ہم نے رسول بنا کے آپ کو اللہ ارسالوں کا کاتن لناس تری رسالت کو ہم نے کا فتن آم تمام لوگوں کے لیے عام بنا کے بھیجا ہے بشیرن و نزیرہ ایک کا فت کا معنی عام متن اور ایک کا فتن معنی روک جہنم میں گرنے کی روک بنا کے آپ کو بھیجا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے کوئی شخص جہنم کی کھاہی میں گر نہیں سکتا کا فتن کف یکف کف کفن یعنی روکنا آپ کی رسالت کو ہم نے گمراہی اور جہنم کے لیے روک بنا کے بھیجا ہے اوٹ بنا کے بھیجا ہے وَلَا كِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَكُولُونَ وَيَكُولُونَ شِكْوَا اور کہتے ہیں کب چلتے ہیں جو کمزور بنائے گئے تھے دنیا میں ان لوگوں کے لیے کہیں گے جو آکر خان تھے بڑے پیر بنے ہوئے کہ اگر ہمیں ہمیں اگر تم راضی کر لو تو نماز روزے حج زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی تمہیں بخشوا لیں گے معلوم ہوتا ہے یہ جنت اور بخشش ان کی ماں کے نام لکھی ہوئی ہے اس تقبر لولا ان تم لکن نام ممنین اس وقت یہ مرید کیا کہیں گے وہ پیر جی و خنزیرو لولا ان تم لکنام اگر تم خنزیر نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار بن جاتے اس وقت کہیں گے آکر خان شیطان پیر لذیم نس ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے کوس کوس کر کے لگا کرتے تھے مرید ہائے ہائے اور نہ کیا ہم نے روکا ہے تم کو ہدایت سے بعد اس کے کہ آ چکی تھی تمہارے پاس نہیں نہیں بلکن تم مجرمین تم بھی تو اندے ہو کے ہمارے پیچھے چل پڑے تھے اللہ کی کتاب جب کہ آ چکی تھی تم نے تو آخرکار ہمیں پوجھنا شروع کر دیا جو کچھ ہم نے کہا اس لیے ہم میرے اکیلے مجرم نہیں ہیں تم بھی برابر کے مجرم ہو قال اس وقت کہنے لگیں گے وہ کمزور لوگ ان لوگوں کو جو اس آکر خان بنے ہوئے تھے کیا کہیں گے او پلیت پیرو بل مکر مکر الارے نہیں نہیں تمہارا رات دن کا چکر کاٹ کے مکر پیش کرنا ہمارے سامنے اس وجہ سے مکر اللہ لے ون ہار مختلف چالیں چل کے مکر بازیاں رات دن تمہاریاں یہی ہوتی تھیں کس طرح از تمنا تم ہمیں خود حکم دیا کرتے تھے کہ ان نقفر باللہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور سب کچھ تمہاری برکت کے متھے لگا دیں و وَنَجَلَ لَهُ أَنْدَادَ اور بنا لیں اس اللہ کے لئے کئی ہمسر شریک وَأَسَرُ النَّدَامَتَ اس وقت پیر مرید سارے کے سارے کتے اثر الندامتا ظاہر کریں گے چھپ چھپ کے اپنی ندامت کو ذلت کو لما راول عذابا جبکہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب کو و جعلنا الاغلال فی آنا کل لزین کفر اور بنا دیا ہوگا ہم نے تو ان کی گردنوں میں جو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا اور کہا جائے گا حل جزاون علامہ کانو یا ملوم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر اسی چیز کا جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بیزابی والا تو کہتا ہے تسلی ہے اور ویسے تخویف ہے دنیاوی بھی, بھی ہے وباف من نذیر نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول اللہ کالا مترفوہ مگر کہنے لگے مترفوا بد مست اس وسطی کے لوگ اور دنیاوی عیش میں ڈوبے ہوئے لوگ مترفوہ ایسے دنیا میں ڈوبے ہوئے اس وسطی کے لوگ کیا کہنے لگے ان ماں اور سل تم کافرون تاکہ ہم جس چیز کا پیغام لائے ہو تم بھیجے گئے ہو ہم بالکل منکر ہیں اور ساتھ یہ کہنے لگے نانو اکثر و و او میاں تم جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو یہ بات لائق تمہارے شان کے نہیں کیوں اس لیے تم تو مال بھی اتنا نہیں رکھتے بھوکے بھی ہو اولادوں بندوں کی نفری بھی تمہاری کوئی نہیں جمیت بھی ہماری مال و عیش و عشرت بھی ہمارا ہم ہی ہیں اکثر مال کے لحاظ سے اولاد کے لحاظ سے اور ہمیں یقین ہے نو بے مذبی جس اللہ نے ہمیں عزت دے رکھی ہے پیروں کی برکت سے دنیا میں وہ دنیا کے بعد قیامت مت میں کب ہمیں عذاب دینے لگا ہے ہماروں کل انبی اب ستر شا در آیت توحید نمبر چار تو فرما دے تاکی میرا ربی رب ہی ہے جو زیادہ کرتا ہے رزق کو لمشا کسی آدمی کے لیے جس کو چاہتا ہے وہ یق دے رو اور تنگی بھی کر دیتا ہے رزق کی اسی کے لیے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اموال اموالکم ولا اولادکم نہیں ہے مال تمہارے ولا اولادو اور نہ تمہاری اولاد اس کٹھے کا معنی کیا ہو گیا نہیں ہے جمیت تمہاری آگے آ رہا ہے بلتی مونس کشی کا ہے نا اللہ تھی اس لیے اموالکم ولا اولاد کے مجموعے کا معنی کہ ہے جمعیت ما اموالکم ولا اولاد نہیں ہے مال تمہارے نہ تمہاری اولاد یعنی تمہاری پوری جمعیت اور ٹھاٹ نہیں ہے بلتی ایسی خسلت والی کہ تو کر رہے بو اندنا زلفا جو قریب کر دے تم کو ہمارے دربار میں زلفا بڑی قربت اور نزدیکی والا کچھ قطرہ بھی کام نہیں آئیں گے ہاں ہاں علا من آ منا وہ امل سال ہاں ہاں مگر من آ یہ علا استنا منقطع کے لیے بنا ہے ہاں ہاں جو شخص ایمان لایا اور عمل کیے اس نے اچھے اس کے لیے تو الا قلم جزا اس ذیف بے ماں عملو اس کے لیے تو بدلہ ہوگا اس کے عمل سے دوہرا وہم ہم فلغ اور وہ بیچ محل ماریوں کے آمن بے خوف زندگی گزاریں گے وفی آیاتنا بعض لوگوں نے یہاں مضاف معذوف مان کر مانا کیا ہے اور استثناء کو متصل مانا ہے پہلے مانے کے لحاظ سے تو استثناء کیا ہے منقفی استثناء متصل بھی مانا ہے نہیں وہ جنس الگ گئے یہ جنس الگ گئے نا اس لیے نہیں بن سکتا نہیں کلام کو نہیں دیکھا جائے گا دیکھنا ہے کہ مستثنا مستثنا بن کی کہ سے ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے وہاں اس لیے تو منقطع بن گیا اب جنس بنانا ہو یعنی متصل تو پھر وہ جمعیت کا لفظ یہاں مقدر ماذوف مانا جائے گا اللہ کے بعد جن آمن ونی بات کہ نہیں جس جمیت سے استثنا ہے پہلے جمیت کا ذکر ہے مستثنا میں نو میں اب مستثنا بھی کیا جائے گا کس کو جمیت کو پہلی جمیت اور تھی یہ جمیت اور ہوگی ہاں تخویف سجد وہ لوگ جو دوڑ رہے ہیں ہماری آیات میں دوڑ لگا رہے ہیں اس حال میں کہ وہ آجز کرنے والے ہوں کا مقابلے میں اللہ کی آیات کے دوڑ لگا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہیں اور وہ روایات کہاوتیں پیش کر کے مقابلہ کر کے ہمیں عادد کرنا چاہتے ہیں الاذ مو عذاب کی بھٹی میں حاضر کیے جائیں گے کل انہ ربی اب ستر لے مئی آیت توحید نمبر پانچ تو فرما دے میرا ربی ہے جو کھلا کرتا ہے رزق کو لم اشا واسطے اس کے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اس بندے کے لیے کبھی تنگی بھی ڈال دیتا ہے وہاں انفق تم ان شہین جو کچھ خرچ کر رہے ہو تم فوخل وہ اس کا خلیفہ بھی دے دیتا ہے اس کے بدلے اس کے بعد دے بھی دیتا ہے یخلف اس کے پیچھے اور دے دیتا ہے وہ خیر الر رازقین و یوم یشرہم جس دن اکٹھا کرے گا ان تمام کو پھر کہے گا ملائکہ کو ا ها اولایا او فرشتو جی جی بتاؤ یہ جو سارے کے سارے کھڑے ہیں کمینے یہ مشرک کھٹے ٹیٹ کیا یہ تمہیں عبادت تمہاری کیا کرتے تھے یا کس کی کیا کرتے تھے وہ کہیں کہ جناب سب کا شریکوں سے پاک ہے اگر یہ ہماری عبادت کریں تو آخر ہمیں تو پتہ ضرور ہوتا مگر جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے حکم بھی نہیں دیا تو پھر ہم کس طرح آپ کو شریکوں سے پاک سمجھ سکتے تھے پھر ان کو کیوں کر حکم دیتے ہم نہیں نہیں انتا ولیونا من دونیم تو ہی ہے مولا کام بنانے والا ہمارا ان کے علاوہ بل کانو یعبدون الجنن ہاں ہاں ہمیں کچھ یوں لگتا ہے کہ وہ تھے عبادت کرتے جنوں کی کیوں جن جو تھے وہ متمسل ہو کے ان کے خیالوں میں آ جاتے تھے کہ یہ ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں دراصل یہ کی عبادت کرتے تھے اکثر ہم اور ہمارا تجربہ ہے میرے اللہ اکثر المشرقی بالجن مؤمنون اکثر مشرق جو ہوتے ہیں یہی جنوں کی پوجا پاٹ کے ایماندار ہوتے ہیں پھل یوں ملا یمل کو آج کے دن نہیں مالک باز تمہارا باز کے لیے نہ نفع دینے کا نہ دکھ دور کرنے کا وہ نقولو لا یم لکھو نہ مالک وہ اور ہم بھی یہ کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے زوکو اذا بنارے وہ نقولوں اتفا لا یم وہ بھی مالک نہیں ہیں اور ہم بھی یہ کہیں گے ظالم لوگوں کو چکھو عذاب جہنم کا وہ جہنم جس کی تم تقسیب کیا کرتے تھے شکوا آیا جس وقت پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری کلم کھلی وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے اس کا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روک دے تم کو اس ان معبودوں سے جو تھے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے جن کی وقالو اور ساتھ انہوں نے یہ بکواس بھی کیا محضا نہیں ہے یہ قرآن اللہ عفقن مختارا مگر میرا جھوٹ ہے گھڑا ہوا وقال لذین کا فرو اور تیسرا بکواس انہوں نے یہ کیا کہا کا نے حق کو قرآن کو جب پہنچ گیا ان کے پاس کہنے لگے ان ہاگا اللہ شہر نہیں ہے مگر یہ کل ملا جادو ہے تینوں قسم کے بکواس یہ کرتے ہیں اب سب کا جواب سن لو آتے جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو جتنی کتابیں بھی ہیں ید ر سونا جس کو وہ پڑھتے ہی رہ جاتے ہیں وما کا نظیر حالانکہ نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا دوسرا معنی پہلا تھا ماں آتے نہ ہو کا جو ابن جریر نے ایک کال نقل کیا ہے کتا سے اب دوسرا مانا کو, کو کسی قسم کی کوئی کتاب جس کے اندر شرک کی دلیل ہو اور پڑھتے ہوں اس کتاب کو اور نہ ہی بھیجا ہے ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی نظیر ڈرانے والا کہ وہ آیا ہو اس نے آ کے کہاو کہ واقعی شرق کی اجازت ہے کر لو وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَخْوِی فِي دُنْيَا بِي جُٹھلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور اتنے وہ تو طاقتور تھے کہ وَمَا عَبَّ لَهُمْ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمُ نئی پہنچے ان کی طاقت کے دسویں حصے کو ماں آتے ہم وہ جو دیا تھا ہم نے ان کو قوت اور طاقت ان کے دسویں حصے کو بھی یہ مشرقین مکہ نہیں پہنچتے بس انہوں نے بھی جھٹلایا میرے رسولوں کو فکا فقانا نکین پھر دیکھو نا کیسا انجام ہوا اوپر عذاب کا کل انما توحید کی طرف ترغیب اور ساتھ اس کا جواب بھی جو انہوں نے کہا تھا امب ہی جنت کل انما آئے زکم تو فرما دے میں تمہیں واز کر رہا ہوں بے ایک ہی واز کرتا ہوں آئے زکم تمہیں میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں مسنا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے دو دو وفرادا ایک, ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ سمت فکر پھر سوچو ماں بے صاحب کم میں جنا پھر سوچنے کے بعد بتاؤ کون سا مجنون پن ہے تمہارے سیغمبر محمد پر انہوں اللہ نذیر اللہ کم یہ تو نہیں ہے مگر صرف ڈرانے والا تمہارے لیے بے ند عذاب شدید وہ سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے ورنہ اس کی عقل کی وہ بیماری نہیں جو تم متھے لگا رہے ہو طریقہ تبلیغ کل ما سال من کم آجرا کم تھو فرما دے فوالا جو کچھ میں مانگ چکا ہوں یا مانگتا ہوں تم سے کوئی مزدوری تبلیغ کی وہ لکم وہ اپنے گھر رکھو مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے میری تو مزدوری اللہ پر ہے وہ والا کل شین شہید وہی میرا رب جو ہے ہر چیز پہ خود گواہ ہے پھر طریقہ تبلیغ کل ہی نہ ربی میرا رب ان ربی سچی بات ہے میرا رب یک بالحق بیان کرتا ہے سچی بات جو کچھ بھی اللہ میری طرف الکا کرتا ہے بالکل حق ہوتا ہے انبی یک بالحق میرا رب جو کچھ پھینکتا ہے میری طرف بالحق میرا سچ سچ ہوتا ہے تبری اللہ اور چونکہ تمام قسم کے غیبوں کو بڑا اعلی قسم کا علم رکھنے والا ہے ان کا اسے پتا ہوتا ہے کہ کون مستحق ہے رسالت لینے کا کون نہیں پھر طریقہ تبلیغ تو فرما دے آ گیا حق جا الحق کو آ گیا ہے حق وما بات لو نہ تو ابتدا میں مقابلے کے لیے تو فرنما طریقہ تبلیغ ہاں ابتدا میں تو آتا ہے نا پھر بھاگ جاتا ہے ہاں <سؤال> نہ تو ابتدا میں آئے گا یہ مقام حال کے مطابق کہا جا رہا ہے نا کہ قرآن مقدس کے مقابلے کے لیے دوسرے مقابلے تو ہیں مگر قرآن کے مقابلے کے لیے نہ ابتدا میں آ سکتا ہے نہ بھاگنے کے بعد پھر لوٹ کے آ سکتا ہے دونوں صورتوں فاتوب سورت مسل ہی ودو شہدا کوفالو لن تفالو ہے نہ لن تفالو یہ اس لیے ہر یعنی باقی مقابلے ہیں قرآن مقدس کے بارے میں نہ وہ ابتدا میں آ سکتا ہے مقابلے میں اور نہ اخیر میں آ سکتا ہے کل انلطف ان طریقہ تبلے تو فرما دے انل تو اگر میں گمراہ ہو چکا ہوں بکور تمہارے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے انما ازل ولا نفسی تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا اپنی جان پر وہ تو اور اگر میں ہدایت کی پٹڑی پہ چل رہا ہوں فدما ربی تو ہدایت کا سبب وہ ہے جو وہی کی ہے اللہ نے میری طرف ان سمی ان کریب واضح تخویف اخروی بھی دنیاوی بھی, بھی ملے جلے لو ترا عز فض کاش کے تو دیکھتا از فض جب وہ گھبرا اٹھیں گے جب وہ گھبرا اٹھیں گے اور اگر لو فرضیہ نہ بناؤ لو تقاشی والا نہ بناؤ تو پھر اس کی جزا معذوف مانی جائے گی و لو اور اگر تو دیکھ لے ان کو از فاضو جب وہ گھبرا اٹھیں گے لر اے تمرن تو ضرور دیکھتا تو معاملہ بہت بڑا عذاب والا لر اے تمرن فضی فلاں فوتا فلاں فوتا فلا, فوتا فلا پھر الگ کلام ہوگی فلاں کہیں نہیں بھاگ سکیں گے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے کہیں فوت نہیں ہوں گے گم نہیں ہو سکیں گے بلکہ من مکان کریم پکڑے جائیں گے بالکل نزدیک کے مقام سے ہمارے سامنے تو کوئی دور ہے ہی نہیں وہ کالو آ منا بھی وہ متناوش وہ کہتے ہیں آ منا جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ہم مان چکے ہیں محمد کو ہم مان چکے ہیں قرآن کو وہ انا لہو ہو اور کیسے ہوگا ان کے لیے دور سے ہاتھ دور سے ہاتھ لمبا کرنا جس طرح آدمی آسمان پہ ہو اور زمین والوں کی طرف ہاتھ لمبا کر کے کہاں سن لے میں یہ مانتا ہوں جس طرح وہ ناممکن ہے ایسے ہی جب عذاب کا مشاہدہ ہو گیا پھر ایمان کا قبول کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے دور سے کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ ہو جائے وہ انا لہو متناوشو کہاں ہوگا ان کے لیے ہاتھ آنا دور سے تناوش اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے آدمی چاہے کہ میرے ہاتھ میں آ جائے انا لہو مت وقت کا فاروب ہی میں قبل حالانکہ دنیا میں وہ انکار کرتے رہے ہیں قرآن اور محمد کا اب دور سے پتھر پھینکنے سے کیا فائدہ اب جب عذاب کا معائنہ کر لیا تو ایمان لانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے وہ بل غیب پہلے تو رجمن بال کیا کرتے تھے مِن بین مارا کرتے تھے غیب کے اندر زٹلیات بہت دور کے مقام سے وہ کہا کرتے تھے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں مگر خاج خجر وہاں سے بھی ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے. ہم سیلا ہوا رہا ہے اس لیے के میں ڈالیں گے اس کو پتا چل جائے گا کہ میرا فلانا مرید ہرا میاں رہا ہے اس لیے میں में میں مکان دور کے مکانوں سے پہلے تو یہ تیر پھینکا کرتے تھے کہ ہماری بات وہ ہے جو دور سے بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم ہاں حاضر ہو جائیں روزے پہ تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں یہاں سے بلائیں تو بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے اس لیے اللہ کری فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا آج اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے کہ اتنے بڑے دور دراز سے تمہارے ہاتھ میں وہ ایمان کیسے آ سکتا ہے جب کہ نے ساری زندگی شیطانی کے اندر گزار دی ہے وہی لے نہ بے نما اور حائل کر دیا جائے گا درمیان ان کے اور درمیان اس کے جس کو وہ خواہش رکھیں گے یعنی ایمان دور کر دیا جائے گا حائل کر دیا جائے گا پردہ ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان اور درمیان اس کے جس کو وہ چاہیں گے کما فو لب اشیا اے ہم قبلو جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم مشرب لوگ مشرقوں سے پہلے کی زمانے میں جس طرح پہلے مشرق ان کے ہم مشرب جو تھے ہم مسلک ان کے ساتھ کیا گیا یعنی رگڑ دیا گیا ان کی کوئی توبہ قبول بھی نہ ہوئی ان کا شکن مری اور یہ تو اتنے بے ایمان ہیں کہ یہ تو آج بھی ایسے شک میں پڑے رہ ہوئے ہیں جس شک کے اندر اور بھی شک موجود ہے